أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا آتيناك الكوثر فَاسْأَلْ لِربِّكَ وَالنَّحَارِ إِنَّ شَأْنِي أَتَى هُوَ الْأَبْتَرُ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلانا العظيم ہر قسم دی کی ہمدو تنا تاریخ تنجیت تقدیس الملک رب العزت لا وسدریق نائق ہے کہ جس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے انعام و اکرام کی ایسی بارش برسائی ہے کہ او وہ مثال پہلے کسی نبی کسی پیغمبر اور کسی رسول کے دور اندر نہیں ملتی السکلات جس طرح اللہ تبارک وطلا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے پیغمبر اور رسولوں ممتاز بنایا ہے ہر اعتبار نل ہر لحاظ نل اسی طرح ہی آپ کی امت بھی سارا امتوں چو ممتاز ہے پرانے مجید اندر اس امت کے محاسن یہ خوبیاں یہ کمالات یہا درجات کا جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے چناچے فرمایا کنتم خیر خیرا امت انخر ناس تھی بہترین امت ہو اللہ کرے اسی واقعی بہترین امت ثابت ہو جائیے اللہ نے اس امت نو بہترین امت قرار دیتا ہے اصل ہوں اللہ دے اس فرمان نو سچا ثابت کر دکھائیے جتنا فرمایا تو تمہوں لوگوں دے سامنے ایک مثال اور نمونہ بنا کے اپنا بھیج دیتا کیوں بہترین ہو اس واسطے نہیں کہ تا لباس بڑا عمدہ ہے باقی امتان دے مقابلے اندر سکونت اور رہائش بڑی اچھی ہے پہلے دور دے لوگوں دے مقابلے اندر تو خوراک بہت ہی آلہ ہے پہلی امتوں کے مقابلے اندر ایسی کوئی وجہ ایسا کوئی سبب نہیں بیان فرمایا بلکہ فرمایا مرو نہ بل مارو وطن ہو نہ ان من کرے خود کرسروکی کا حکم دین دے دلہ نا پرمانی تو بچتے ہو دوسرا بچاؤ کی کوشش کرتے ہوا اور اللہ और اور یقین ہے اس واسطے تی بہترین ہمت یہ ہم کام سابق ہمتہ بھی کردیا رہی وہ تے چل دے سن نیکی نی دوسرے تلکیل کرتے سن تو بچ دے سن دوسروں نو بچان دی کوشش کرتے سن اللہ تے ایمان رکھ دے سن پھر اس امت دی خصوصیت اور اللہ کا یہ فرمانا کہ تھی بہترین ہو یہ آخر کوئی وجہ ادھا کوئی سبب وجہ اور یہ سبب سب تو پہلے نمبر تیتے اے ہے کہ جس قسم کا نبی اور پیغمبر میں نلیا ہے کسی دوسری امت نہیں ملے آئے. علیہ السلام چنانچہ چپ نے فرمایا انا صلی اللہ اللہ تبارک ولا نے جس وقت نبی تقسیم فرمانا چاہے آنا حز اللہ ایک لاکھ سے چوبی ہزار یا اس کو کمو بیش جن نبی بھی پیجے فرمایا انہ سارے جو میرا انتخاب کر کے تے واسطے مِنَ جس ویلے امتہ تقسیم کرن لگے اللہ وح دہ لو میرے واسطے رکھے یہ بڑا ہی عجیب و غریب رشتہ ہے اللہ نے جڑا اپنے حدیب نلڈا کائم فرمایا ہے اس رشتے دی کی سمجھ آ جائے اور اللہ ای دی قدر سانو سنبھال کے رکھن دی توفیق عطا دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمایا کہ کنا اے پیارا رشتہ سارے نبیوں چو تو چھے واسطے رکھ لیا تو انو میرے واسطے رکھ لے سب کا امت اور کام تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد انبیاء آندے رہے علیہ مسلم بسا اوقات ایسا بھی ہوا کہ ایک وقت اندر کئی کئی نبی اللہ سے دنیا اندر موجود رہے بڑی واضح مثال ہے حضرت موسا علیہ السلام جس ویلے نبی بن کے آئے رسول بن کے آئے علیہ السلام دے اللہ نے یہاں کے بھائی حضرت ہارون بھی یہ نبی بنا دونوں بھائی تبلیغ واسطے نکلتے ہیں لوگوں اللہ دی طرف بلان واسطے نکلتے ہیں دعوت دیندے نے خاص طور سے فرون دی طرف اللہ نے یہاں فرمایا دونوں بھائی مل کے جاؤ فرون دے پاس بڑا سرکش ہے بڑا بالی ہے لہو کل الزت کرو او یو شا تو جا کے دونوں پائی بڑی نرمی کی گفتگو کرنے ہو جنازی. سختی نل پیش کیونکہ پیغمبر کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے نبی کی ذمہ داری اللہ کی طرف طرفوں جو حکم ملے ہے انہوں اگے پہنچا دینا ہے اللہ پرماد نے ان نما علیہ کل بال و علیہ الحساب پیغمبر کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے حساب لینا میرا کام ہے میں پوچھ لگا کہ منیا سی یا نہیں لست علیہم منیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھی میرے نبی ہو میرے رسول ہو تو توڑ بنا کے نہیں پیجا جا رہے رہا تھی تو پیغام دینا حضرت موسا اور حضرت ہارو علیہ السلام نبی اللہ فرما رہے ہیں فکو لا لہو کئی دل نہجی اندر گفتگو کرنی ہے انہوں اے احساس دلانا ہے کہ اسی تیرے ہی پلے اور تیرے ہی فائدے دی بات کر رہے ہیں سادہ ذاتی سارا اندر کوئی فائدہ نہیں جس ویلے آدمی دوسرے کے ذہن اندر اے بات ڈال دے نا کہ اید اندر تیر ہی فائدہ ہے تیرا ہی نفع ہے اگر من لینا جی اچھا رہے گا نہ منے گا تو تی تینوں نقصان پہنچے گا میرا کچھ نہیں بگڑے گا تی پھر آسان ہو جاندے گا جے جی سننے والا مخاطب جڑا ہے وہ اس غلط سوامی اندر رہے کہ کوئی ذاتی فائدہ ہوے گا یہ وابستہ مینو کی ضرورت ہے میں یہ گل مننا منا پھر او منن من لی تیار ہی. اللہ تعالی نے بھی ای بات نشین نشیناؤ دی کوشش فرمائی ہے فرمایا من فلنفس ومن نیک جم کرے گا اچھے عمل کرے گا من عامل میلا سوال او دا فائدہ وہی اپنی جان نہیں پہنچے گا وہ اپنے آپ خور جہنم تو بچا گا ومن من دے جڑا میری نافرمانی کرے گا میری حکم ادوزی کرے گا میرے احکام کی خلاف ورزی کرے گا برے کام کرے گا سزا بھی انہوں ہی ملے گی نہ میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے نہ میرے کسی پیغمبر کا بگاڑ سکتا ہے نہ میرے کسی نیک بندے کا کچھ بگاڑ سکتا ہے فرمایا تاہ لہو دونوں بھائی جاؤ جا کے پھر آن کے سامنے کئی نرمی نل گفتگو کرنا وہ بڑا سرکش ہے بڑا باغی ہے بہت بڑا پرمان ہے اللہ جانتے سن کہ فرآن نے ایمان نہیں لیا پھر آن نے گل نہیں مننی لیکن او وہ حجت پوری کرنی تھی تاکہ قیامت دن کہہ نہ سکے کہ مینو تو کسی دسیا ہی نہیں یہ بہانہ نہ ہے وہ بہرحال میں ایک کر رہا تھا کہ سب کا پیغمبر تھوڑے تھوڑے وقفے دے بعد آن دے رہے بیق وقت کئی کئی پیغمبر دنیا اندر موجود رہے مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکتے مشرق تو کے مذہب اور شمال تو کے جنوب تک پوری انسانیت واسطے اکلے ہی آئے باقی پیغمبر اپنے علاقے واسطے اپنی قوم واسطے مخصوص جگہ واسطے آؤں سے لیکن آپ آئے نا انی رسول اللہ کم جمی اللہ نے یہ اعلان کروایا ہے کہ کہہ دیو میں تے سارے کا رسول بن گیا میری رسالت اندر کوئی دوسرا شریک نہیں میں بلا شرک غیر اللہ دا رسول ہوں اور میری رسالت قیامت تک اللہ نے جاری رکھ نہ آپ کی موجودگی اندر کوئی دوسرا رسول اور نبی موجود سی نہ آپ تو بعد کوئی ہونے والا قیامت تک اس امت کی خصوصیت اے ہے کہ پیغمبر اللہ کا پیغام دے کے چلا گیا لیکن نے اس پیغام نو مضبوطی پکڑیا اللہ کا دے تو قائم رہیے آپ نے فرمایا کہ بڑے بڑے جتنے ہوں گے بڑیاں بڑیا آزمائش ہونگیاں لیکن ایک جماعت اللہ ایسی قیامت تک قائم اور موجود رکھیں گے لا تزال من امتی لاتا کہ وہ حق پہ قائم رہے گی حق پہ چلے گی اور حق دستی رہے گی لوگ تحمت تک اللہ نے ایک جماعت کا قائم رکھنا اللہ سارا تعلق بھی اس جماعت نل قائم فرما دے اللہ نے آپ پہ بڑی خصوصی ان آباد کی بارش فرمائی سا ذکر اور سا سبق چل رہا سی کیانت کے دن دارے وہ چونکہ دن بڑا لمبا ہے پناہ ہزار سال کا دن ہے وہ مختلف مراحل آنے نے مختلف مناظر پیش ہونے نے مختلف موقع ہونے نے سبق اس مقام پہ پہنچا سی کہ لوگ سارے سفارش کرو اللہ کی اندر چلو درخواست کرو تے ہاں ہاں مایوس ہو جان گے پیغمبر کا اس جواب سن کے اس حبو غیری لست لسٹ گنا کا کہ کسی ہو چلے جاؤ میں نہیں جا سکتا تاری سفارش کرد وسلم نہیں بلکہ میں کہ چلو میں اللہ دی سفارش کرنا اور آپ سفارش فرماؤں گے اللہ آپ اجازت دیں گے آپ کو سفارش شروع ہوگی پھر باقی امتانے بھی سفارش دی. اجازت اللہ دیں گے کہ وہ بھی سفارش کر اپنی اپنی امت مرحلے تو بعد محمد اللہ صلی اللہ آلہ اپنے بندیا انسانوں جڑے اس وجہ بڑی سخت گرمی اندر شدید قسم کی تکلیف اندر مبتلا ہوں گے انہوں پھر میدان محشر اندر پانی پلاؤ گے پانی موقع عطا فرمان پانی کتوں پی گے لوگ کون پلاے گا فرمایا انبی لکل نبی ان اللہ نے ہر نبی نو ایک دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کا نام ہے حوض نا آپ نے اپنی امت اپنے ایک خوشخبری سنا دیتی کہ اللہ تعالی نے مینو جڑا حوض دیتا ہے باقی ساریا امتان کے نبیاں کے حوص مل کے بھی وہ مقابلہ نہیں کر سکتے نہ لمبائی نہ چوڑائی اندر، نہ لطافت اندر، کسے بھی لحاظ ناقی سارے دے مقابلہ نہیں کرس دی لمبائی چوڑائی وہی گہرائی اُدھا اندازہ اس فرمان تو ہونا چاہیے پرمایا میں رات کی رات میں جبریل علیہ السلام حصہ جنت دی سیر کر رہا تھا کہ میں دو نریاں جڑیاں جنت اندر چل رہی ہی. اور ایک مقام پہ جا کے جس طرح آب شاہ بنی ہوتی ہے آب شاہ کی طرح پانی اس طرح تھلے گر رہا جبریلے امین آپ کے نال, نال نال نے آپ نے فرمایا ماں آدان نران یا جبریل جبریل یہ نہران کتر جا رہی ہیں یہاں کا پانی کتنے پہنچ رہا ہے جنت جاری کی پانی آپ کے حوضر گر رہا ہے وہ رہی فرماؤ کہ اس واقعے بھی چودہ سو سولہ سال تقریباً ہو چکے ہیں میراج جدو آپ دیکھ کے آئے بنیا تو اللہ نے زمین اور آسمان بنائے انہوں کا پانی گر رہے اور تو بڑا ہو رہا ہے اور اہدے کوشر وہ کن بڑا حدیث تو عہدے کسر دے ت اور او دے پانی تھی او دے اندر جڑے پیالے اور آب خورے کوئی چاندی د کوئی سونے کا ہے اللہ, کی رضوان اللہ علیہ منع کیتا امت نرمایا لا ٹا کو فرمایا کسی دنیا چ سونے اور چاندی دے برتنوں اندر نہ کوئی چیز کھایا جائے نہ پیا جائے کیوں فرمایا دنیا والا کم فل آفرا اللہ نے کافروں اے چیزاں دنیا اندر دیتی ہوئی ہیں تو آفرت اندر دے کافر دنیا چلے اور او دل اندر حسرت ہی رہ جانی ہے کدی وہ چیز گھر چن جانی ہے زندگی ختم ہو جانی ہے تو یہ حسرت لے کے ہی لال جائے جس ویلے آدمی مر رہا ہوں اگر وہ ایمان نہیں یقین نہیں پلے امر نہیں تو سوائے حسرت اور افسوس تے اور سے او ہوے اس ویلے کی ہوتا ہے وہی نگاہ دور نہیں ہوتی کہ میں یہ بنایا یہ کمایا یہ جمع کیا ہوں یہ سارا کچھ چڈ کے میں جا رہا اور جتوں کدی واپس نہیں لوٹنا یہ بہت بڑی حساب لیکن ایک مومنٹ جس ویلے دنیا تو جا رہا ہوں تو وہ دل ادر یہ خوشی موجود ہوں کہ یہ دنیا آئی سی ہوں میں اس ٹھکانے پہ جا رہا جتوں کدی نکلنا نہیں اور ان پھر ہوا میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اصل قرآن اندر بھی اللہ نے فرمایا وما انت دارل آخر تحیاوان لو قانو یا لمون یہ دنیا دی زندگی تے صرف کھیل تماشا ہے وقتی ہے عارضی ہے ناپائے دار ہے انت دارل آخر تہ دا ہیاوان اسد زندگی اسد ٹھکانا آخر ٹھکانا ہے لہو قانو یا کاش کہ لوگوں یہ بات سمجھ آ اللہ سمجھ عطا کرتے فرمایا دنیا اندر اور چاندی لہو دنیا اللہ نے کافی کو دنیا اندر ایسی چیزیں دیتی ہوئی یا نے جہاں ان قریب ختم ہو جان گیا چن جان گیا موت آ جائے گی یہ سارا کچھ ہی رہ جائے گا فی ال آخرا تو ہنو اللہ اوے دے گا جیسے نہ وہ چیزیں گم ہون گیا نہ چھینیا جان گیا نہ اللہ نے جڑے پیالے اور آب خورے رکھے نے جنت نانی پلان گے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم وہ چاندی اور سونے کے بنے گئے تعداد دی اللہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ساری ماں حضرت آئے رضی اللہ تعالی انہا دے کر باری تھی حضور اتنے کیا رات بڑی نکھری ہوئی کوئی بدل نہیں مسئلہ صاف ہے ستارے جلد لا رہے پوری آب و تاب نل چمک دمک رہے ساری ماں نے ایک سوال کیا رسول نقب صلہ ارد کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ جن دیکھو ایسے ہونا سوال انہوں دا انداز فکر انہوں دی سوچ و بچار آسمان دے جنے ستارے نے اینیاں بھی کسی دیا نیکیاں ہون گیا اے سوال سن کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی آسمانے اور آپ ہو رہے ہیں آسمان کے جن ستارے نے امی حوضے کو پیالے اللہ نے رکھ دیتے ہیں جیڑے تہر رہے نے اور آپ نے فرمایا آنا سارا تو کمز میں حاجے کوسر سے جا تو تھے پانی پی انتظام کرنے واسطے وہ پیالے انتظار کر رہے ہیں مو منا دار مسلمان اللہ بلام اللہ سانو بھی ایسے مسلمان بنا دے پر جن آسمان دے دتاروں کو این آٹھ اور پیالے نے اگر اتحاشا سن کے بڑی خوش ہوئی ہیں عمر حضر نے رضی اللہ تعالی, عمر بن خطاب نیکی. حضرت عائش اللہ تعالیٰ عنہ سن کے خاموش ہو گئی چپ ہو گئی جس طرح کے تبقو کے خلاف کوئی بات اور کوئی جواب ملے تو آدمی خاموش ہو جاتا ہے چپ ہو جاتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی خاموشی دیکھ کے فرمایا آئسا میں سمجھ گیا تو چپ کیوں ہو عمر بن خطاب دی ساری زندگی دیا کیا جن آسمان دے ستارے نے تیرے باپ ابو بکر جی ایک رات دی نے کیا نے جس رات وہ میرے نار غار اندر سا. ایک رات دیا دی ایپ فرمایا کرتے سن امت ساحبی پھر لگا رہے وہ امت ساحے بھی اگل اوز ابو بکر اللہ نے جس طرح غار اندر تینوں میرے نال رکھا ہجرت جی رات تو تیرے رہا غار اندر قلامت دن بھی تو ہی میرے کھڑا ہوئے گا میں آد گو کے تینوں پکڑا گا تو شان ہے ابو بکر اللہ اگر کسی کے دل اندر ابو بکر دے خلاف کینو ہے حسد ہے بغض ہے عداوت ہے ابو بکر تے کچھ نہیں بگڑے گا انشاءاللہ مگر اس بدوبست قیامت دن حوض قسل تو پانی نہیں مل سکے کیونکہ وہ دل ادر کی نہ موجود ہے ابو بکر کے خلاف اللہ ابو بکر اندر بھی میرے نال سے اللہ تینوں حوض قسر سے بھی میرے ہی پانی کا بندوبست اللہ نے فرمایا کیونکہ میدان محشر اندر امبیا کے ہال ہی ہون گے جیت پانی ہوا کوئی جگہ ایسی نہیں ہو ہوگی جتوں پرانی ملے کوئی پینے واسطے چیز خریدی جا سکے مفت حاصل کیتی جا سکے کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہوگی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوضے کوسر کا ذکر کرد فرمایا کہ ایک موقع ایسا آئے گا قیامت دن کہ اللہ تعالی حکم دیں گے ارشاد فرماؤ گے کہ ہوں اپنی امت نو بلاؤ حوضے کا فرمایا میں حوضے کوسل سے پہنچ جاؤں گا ابو کا صدیق میرے نال ہوں گے ہو جماعتوں جماعتوں گروہوں کے گروہ میری طرف آؤ گے اور کچھ قسمت اور کچھ نصیب ہوں جنہوں نے میں پانی پلان چلا جا رہا اس پانی کی تعریف کر دیا ہوا فرمایا کہ وہ دودھ نہوں زیادہ سفید شہد نہ زیادہ مٹھا برف نالو زیادہ ٹھنڈا کستوری زیادہ خوشبو دار یہ چار تاریخ دودھ نالو زیادہ سفید शहद नालों ज्यादा मिठा बर्फ नालों ज्यादा ठंडा और कस्तूरी नो ज्यादा है। खुशबूदारोड़े छिड़के जो मशरूबात अंदर फालूदिया अंदर वो खान पीन दई चीजा अंदर एक दुनिया की मामूली जी खुशबू है दुनिया दी मामूली खुशबू اور جی کوسر کے پانی دی خوشبو نال کوئی نسبت ہی نہیں ہے اس خوشبو دی کہ جی وہ سب تو بڑی خوبی اے بیان فرمائی فرمایا جس اللہ دے بندے نوں پانی نصیب ہو گیا جنوں پانی مل گیا لا یز ما پورے پناہ ہزار سال کا دن گزر جائے گا لیکن نہ انہوں پھر پیاس لگے گی نہ پک محسوس ہو ہوگی لا جس جسل آپ نے یہ فرمایا کہ عرض کی تھی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ پی کے اگر نہ بخ لگنی ہے نہ پیاس لگنی ہے تو پھر دوبارہ پینے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوگی آپ نے فرمایا ضرورت تو محسوس نہیں ہوگی لیکن مومن بار بار پین گے وہ مزہ چکھا وہ بار پین اس طرح جنت کی جڑیاں نے پوکھا اور پیاس تنگ نہیں کرے گی لیکن وہ نیم تک کھائے گا پیے گا نہ تو کوئی فضلہ بنے گا بلکہ ایک خوشبودار دار پسینا آئے گا پیشانی سے اور سب کچھ ختم ہو جائے گا جد آپ یہ بین فرما سنبائے کرانچ رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک صحابی نے ایک سوال کیا اللہ اللہ جدوزے کست تو پانی ملن لگے گا یہ سان پہچان لگو گے. فرمایا ہاں میرا امتی جتھے کتنے بھی کوئی ہوگے گا میں انہوں پہچان لوگ اللہ نے ہو, اپنے چہرے تو ہو, اپنے پیروں یہ آزاد اللہ کے فضل و کرم ایسے چلک رہے اے اندر اللہ ایک نور پیدا کر دے گا میرا انتی جتنے بھی ہوگا میں پہچان بوجو کے پانی نال جی آزاد تر کیے جانے نے یہ نظر نور پیدا کر دے گا اللہ ایک روشنی اور چلک یہ نکل رہی ہوگی اے امت محمدی یادی نشانی ہے اللہ صاحب صلات و صلات. نماز ایک اکثر ہے اللہ نے جیڑی اس امت اسمت خصوصی طور سے عطا فرمایا میں پانی پلا رہا ہوگا جماعتوں دیا جماعتیں آ رہی ہوگیا کوئی رکاوٹ رستے اندر نہیں ہوے گی لیکن کچھ لوگ ایسے آن اگے بڑھنے کی کوشش کرنگے کہ فرشتے سامنے اس طرح قطار بنا کے کھڑے ہو جانگے اور اور روک دیں گے اگے نہیں آن جس ویلے میں دیکھا گا کہ کچھ لوگ آنا چاہتے ہیں مگر انہوں روک دیتا گیا اگے نہیں آن دتا جا رہا فرشتے ہائل ہو گئے میرے حوضے کو سب دیتے انہوں دے درمیان انہوں روک رہے میں دیکھ کے گا اسی ہم اسیحابی اسی ہا بھی اللہ اے اللہ دے فرشتے ہو یہ تو میری امت میں لوگ معلوم ہوندے ہوں کیونکہ ہر امت نو نبی پہچاند ہوگا گا علیہ السلام اپنی اپنی امت کو پہچاندہ ہوگا نبی یہ تے میری امت اور میری رسالت حالت زمانے دے لوگ نے توسی اگے کیوں نہیں آن دیندے کیوں روک میرے اوزے اوسط تو پانی کیوں نہیں یہاں پی واسے دیندے دن ذرا بات یہ دہن دشیل کری ہے او فرشتے اے نہیں کہیں گے کہ اے تے غریب لوگ نے یہاں کوئی پیسے ہی کوئی نہیں تے اگے کس طرح آ سکتے تے پلا ملک دے رہن والے نے اے عرب دے باشندے ہی نہیں تو واسطے اگے نہیں آ سکتے تعلق فلاں خاندان نہیں اس واسطے ابھی یہاں پیچھے روک دے کہ نہیں آ سکتے ایسی کوئی وجہ نہیں دستا بلکہ کی کہیں گے اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اے یہ کوئی شک نہیں یہ اسی دور اسی زمانے اسی وقت دے لوگ نے جہاں آپ دی نبوت اور رسالت دا دور س آپ دا زمانہ جد اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا آپ دی رسالت جاری تھی اے کے ہی لوگ نے لیکن آپ دے اللہ دا دین سکھا کے او دا عملی نمونہ دکھا کے اللہ دے حکمنا واپس تشریف لے آئے لَا يَا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئے تو جس شکل صورت اندر آپ نے اللہ کا جین سی سو پسند نہ آیا یہاں نے اپنی مرضی دین اندر کچھ شامل کر دری آپ معلوم نہیں آپ نہیں جانتے تشریف شامل کر دونیا نویاں چیزاں دین اندر داخل کر دوسرے الفاظ اندر فرشتے کی کہہ رہے ہوں گے کہ اے بدا کی لوگ ہیں بدعت ہر اس نئی چیز کیا جانا ہے جہاں پہلے کوئی نمونہ اسلام اندر موجود نہ ہو ہر وہ نیا تب ہر وہ نئی بات جڑی اسلام اندر موجود نہیں کسی نے جاری کر کسی اور لوگوں نے وہ عمل کرنا شروع کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آپ کا عمل آپ کا کوئی فرمان اس بارے اندر موجود نہیں جاری کر دیا ان اندر یا جو اے کچھ تو آڑے رب کی طرف دہرحی تک پہنچایا جا رہا ہے اسی طرح نو پہنچا دم تک آن جی آپ نے اس طرح نہ کیتا کچھ پہنچا دیتا کچھ رکھ لیا کچھ دس دھو دسیا بل تر سا لاتا یہ نتیجہ یہ نکلے گا یہ ملا یہ ہوئے گا کہ آپ نے رسالت اور نبمت کا فریزہ ادا ہی نہیں اللہ والا کام ہی نہیں جو کچھ تو دے رہے ہوں وہ اب پہنچا دیں اللہ نے اپنا دین اپنے حبیب دے ذریعے پہنچایا ساڑے تک صلی اللہ علیہ وسلم حجت الکدانے والا عرفات اندر اللہ نے یہ پیغام پہج دیتا اک مل تو لکم جی نم و تی وی تو نو دلحجا سن دس ہجری الج دن اک مل تو لکم جی نہ میں تا مکمل کر غور فرماؤ اج دن میں تھا دیل مکمل کر دتا ہے اگر کوئی شریف آدمی میمار کوئی مستری کسی کا مکان بنا رہا ہو دے نا لو جی میں مکان اپنی طرف مکمل کر دیکھی ایک ایک چیز میں بنا دیتی ہے وہی شرافت کی وجہ اقین کر لینا کہ شریف آدمی جھوٹ نہیں بولتا ہوگا یہ بڑی دیر لگائی ہے بڑی محنت کی واقعی انہیں مکان مکمل کر دا یقین کر رہی ہیں لیکن سانح سے اب تک یقین نہیں آیا کہ انہیں دن مکمل کر دیا لگے ہوئے ہیں یہ تکمی لگ دن بھی رات بھی صبح بھی شام بھی دین مکمل کر رہے ہیں یعنی اللہ کی حیت اسی ایک مستری دے برابر بھی نہیں سمجھی کہ مستری کہہ جب میں مکان مکمل کر دے اے من لینا یقین کر لینے اللہ سے یقین نہیں آ رہا کہ دین مکمل اس دین کی کچھ ہو رہا ہے دن رات صبح شام اج تو بے شک ایسے لوگوں کو کوئی پوچھ والا نہیں ایسے لوگوں کا گزارا ہو رہا ہے اسی دنیا اندر بس رہنے جی رہے لیکن ایک وقت یقین نہ گا کہ حوضے کوسل کی طرف دوڑ کی کوشش کرے اگے بڑھنے کی کوشش کرنگے مگر فرشتے مار مار کے پیچھے ہٹا دین گے کہ تنوع کوئی حق نہیں پہنچتا تو دین اندر کئی نئی چیزاں پیدا کر دیتی دین بدل کے رکھ دیتا دیں بدتی لوگ پیچھے ہٹ جاؤ تو ہاسے کشل تو پانی نہیں پی سکتے اس ویلے احساس ہوگا کہ ابھی کی کرتے رہے اہرے دین نو قبول کیا ابھی کہڑے دین سے چل دے رہے اللہ کے رسول نے نہیں صلی اللہ, اللہ نے دین دی دا اعلان فرمایا حجت الہ کے موقع میدان آرا پاٹ اندر یہ حکم اتریا یہ آیت نازل ہوئی ار اکمل تو لکم دینکم اج میں تو دین نو مکمل کر اور اے بہت بڑا میرا انعام ہے دین اللہ کی دی نعمت ہے ایک انعام ہے اللہ کا بہت بڑا پرمایا گم نو میں یہ انعام پورا پورا دے دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بارا جی تک مل اسلام ادی اور میں تو واسطے اسلام نو ہی بطور دین پسند کیتا ہے یہ ہی میرا پسندیدہ دین ہے اللہ نے یہ پیغام بھیجا یہ اعلان ہوا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی اس ویلے جڑے موجود سن جنہ کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار کے قریب تھی آپ نے انہوں نے کر کے فرمایا ہل بل لکم کم اللہ نے جہاں دین مینو بھیجا تھی میرے تک پہنچایا تھی حل بلغت او میں تو دس دیتا ہے یا اللہ اللہ ہوا دینساڈے تک پہنچا, تک پہنچا دیتا ہے سانوں دس دیتا ہے او دا عملی نمونا سان دکھا دیتا ہے جس ویلے انہوں نے یہ گواہی دیتی یہ اکراہ کیا آپ نے آسمان کی دی طرف دیکھ کے تین دفعہ فرمایا اللہم مشہد اللہم مشہد اللہم مشہد اللہ میرا گوا بن جا اللہ میرا گوا بن جا اللہ میرا گوا بن جا, بن جا کہ تیرے بندے کہہ رہی میں تیرا دین ان تک پہنچا دیں کسی بدتی بدبخ نو یہ پوچھا جائے کہ اللہ نے دین بھیجیا اپنے حبیب نل اللہ علیہ وسلم اور مکمل کیا آپ, آپ نے وہ صحابہ نے گواہی ایک لکھ کے چالی ہزار صحابہ گواہی ہے کہ سان سا پہنچا دیتا ہے. تیری بدبختی کیوں گاہ بولی کہ تینوں وہ دین پسند نہیں آیا تینوں ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے کہ تو نو کوئی ایجاد کرے اور دین اندر کوئی نو چیز داخل کرے مثالاں ایجو ہیں دکھ آپ دیا کہ وہ گنیاں نہیں جا سکتی ہوں. میں ایک دو اتفاق کر گا نماز معاملے اندر یہ اچھی مثال سامنے رکھ لئیے کیا بلال کی ازام یہ دے رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی اندر کئی سال ازان ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ہوا مسجد رمضان کے اندر دل حضرت عبد اللہ بھی ان کو ادان کیونکہ دو ازانا ہوں سن ایک دی ازان ایک فجر کی ازان اجھے بھی تکلیف ہوں بعض لوگ کہ یہ ساری رات باندا ہی دے تیری سیری آزان دئیے نا پھر یہ بات سننیا پہ ساری رات باندہ ہی دے دے ایک اذان حضرت بلال دے سیری دی. لوگاں نے جگان واسطے کہ اٹھو کھانا کھاؤ سیری پکاؤ روزہ رکھو فجر دی آزاد حضرت عبداللہ اللہ ابن امے مقوم د صحابا چونکہ نابینے تو دیکھ نہیں چل سکتے کہ صحابہ دیکھ کے عبداللہ ابن ام مخصوم صبح ہو گئی صبح ہو گئی اور اٹھ کے اذان دیں مرچے نفریت کیا وہ ازان یہ سی جی اب جاندی اذان تو پہلے اللہ قرآن تو پہلے پڑھن دا حکم ہے. اللہ نے حکم دیتا ہے القرآن کرا اتل من الشیطان الرجیم جس ویل قرآن پڑھنے لگے مقام اور درجہ ہے کہ یہ تو پہلے آؤز پڑھو شیطان کو پناہ منگو اللہ کی کتاب پڑھن لگے ہو اللہ کا کلام پڑھن لگے ہو ان قریب بھی شیطان شیتانو نہیں ہونا چاہیے تو توجہ تو دھیان تو دل کی حاضری اللہ دی طرف ہونی چاہیے کتاب پڑھن لگے ہو شیطان شیتانوں دور پہنچا دو آبلا اے میرے شاہی تو رجیم پڑھے کسی حجی سنگت اگام تو پہلے نہ آؤ باللہ پڑھنے کا حکم آیا نہ بسملہ پڑھنے حکم آیا اور اس بلا اور بسم اللہ پڑھ کے تو اس کو بعد پھر کچھ روش روش رو ہو شروع ہو ہے جائے نام رکھا گیا ہے سلاد اور وہ او بھی اپنے بنائے ہوا ہے سارا کچھ ایک تو تریقہ غلط ہے نا موقع نہیں سلاد پڑھا گروج پڑھن کا موقع نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع دسے نہیں اگر یاد ہے تے جو میں, میں کیتی تھی کہ رسول اللہ سے محدن جس ویل پہنچے ہوں یہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ کی کہنے فرمایا پول جیڑا کلمہ رہے نا ان محمد الرسول تو ہے, ہے صلی اللہ علیہ وسلم طرح یا پورا گرو کا بھی پڑھ لے وہ اللہ دے رسول دینا فرمانی کرے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے کہ محزن جب اشہد ان محمد ار رسول اللہ کہ یہ ای کلمہ ایسے طرح کرے دروج پڑھنے دستے رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم. ایک توان تو پہلے درود پڑھن کا دروت پڑتا ہے کتوں کا ابھی جتی پالش دی جب بھی خریدنی ہوگی تو وہ پٹیاں سیدیاں کر کے دیکھنے میڈ ان کتوں کی بنی ہوئی پالش کی ڈبی جیسے اگام جڑی مرضی سانوں سنا دیتی جائے دروت جہی مرضی سانوں سنا دیتا جائے اسی کبھی خیال ہی نہیں کی کہ یہ کتنا بنیا ہو خود ساخت ہے دروت اور سلام نے سارے اگام تو پہلے نہ موقع ہے نہ محل ہے درود پڑھ کا سلاخ پڑھ کا نہ وہ او درود اور سلاخ اللہ کے رسول تو ثابت ہے آپ نے وہ نہیں سکھائی جہی پڑھی جائے آزانوا شروع ہی اتوں ہوئی ہے نماز کی تیاری اتنا شروع ہوئی ہے تو نماز قبول کی ہوئی. بدعات سارے اندر این رچ بس گئی نے کہ ہوں نشان نشاندہی کریے بھی منن من کوئی تیار نہیں ہوتا بلکہ یہ کہا جاتا ہے وہی جی تھی نمیاں ہی گلیں دستے رہے جب تل آئی دمیں مسلے سنی دے وہ نم واسطے ہوتے نے کہ بد بختی یہ ہے کہ نہ کسی نے پہلو دسے نہتالہ کیا جس چیز دی ابھی ضرورت محسوس کرنے طالب علم نے داخلہ لینا ہوں تو سب تو پہلے جا کے آنے ابھی پراسپیکٹس لیا بھائی داخلے دی شرائط کی نے وہ لیا کی ہے وہ مطالعہ کریے تے مسلمان ہو کے اسلام دا نام لے کے اپنے آپ مومن سمجھ کے نہ کدی قرآن کا مطالعہ کیتا نہ کدی حریث کا مطالعہ کیا تو پھر ہر چیز نوی نظر آنی ہے اور نوی محسوس ہونی اس قرآن نے شکایت کرنی اللہ کے سامنے جا کے کہ انہیں بڑے خوبصورت جزدان اور غلاف اندر بند کر کے میں نے اچھی جگہ سے رکھا بس ایک قرآن اللہ کو جا کے شکایت کرے گا سال دو سال بعد جدو کتے گھر سفیدی کرانی ہے رنگ روگن کرانا ہے ادو میرے اتوں چکتا سی میرے سے مٹی پئی ہوں سی کٹا چڑیا سی چار چوڑ کے جسے مکان روگن ہو جاندا سی پھر اتنے رکھ لینا سی بس این میری ان نے عزت کی اس تو سوا ہو رہے ہیں نا جی یہ پڑھیے دی کوشش کریے تو پھر کوئی جاہل ملہ سان کھچ کے نہیں نہ کسی پاس لے جا سکتا ابھی وہ سکانا کہ قرآن کچھ ہو سک رہے تیرا دین پیش کر رہے اللہ کے دین ہو رہے تیرا دین ہو رہے دین فی رہا فساد یہ لڑائی یہ جھگڑے یہ فساد سارے اسے واسطے کرایا جانے کہ سانو اپنے دین کا پتہ نہیں سانو علم اسی جانتے نہیں کہ کی تو فرمایا فرشتے جنہوں روک دیں گے میں انہ بارے اندر پوچھا گا تو دسنگ گلا قدری ماں دسو با دیا رسول اللہ اے اللہ دے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جہا دین تھی وہ دین امنی شکل اندر امت نو کے تشریف لے آئے اللہ نے آپ نو بلا لیا یہاں نے آپ تو بعد نویاں نمیاں چیزاں دین اندر ایجاد کر دی ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بجت سامنے آ رہے شیطان پیچھے لگا ہوا ہے تھنے وہ نہیں چاہتا کہ ساری کوئی نیکی نیکی بن سکے سا کوئی عمل قبول ہو سکے یاد رکھو نکی اسی عمل میں کیا جا سکتا ہے کہ جڑا حکم اللہ دا ہو رہے تے کا ہوئے تے عمل طریقہ کرنے تریقہ پیگمبر کو لیا ہوا حکم اللہ دا اس حکم سے چلن دا طریقہ پیغمبر کامایا نہیں جن نے میرے رسول فرما کی فرما درداری کی نقشے قدم سے قدمتے چلیا ان نے میری گل منی ہے دوسرے نے میری گل نہیں تھی منی بڑے آرام نال اوقات کہہ دینا اس دی نماز ہی پڑھنی نا جس طرح بھی پڑھ لیے نماز ہی پڑھنی ہے نا جس طرح بھی پڑھ لیے تو کدی کسی نے کمیز اے بٹن والا جڑا حصہ ہے اے پچھلے پاسے بھی کیتے کہ سامنے ہی رکھ دے بٹنوں والا اے چاک والا حصہ اے کمیز کا سامنے ہی رکھ دے یا کمر والے بھی کر لیں کدی کدی ایسے شخص نو پوچھا جانا چاہیے نا کہ قمیز ہی ہے سامنے ہو جائے تکیے ہے پیچھے ہو جائے کی یا کدیوں پوچھا کر کے الٹا کر کے پایا ہوئے تُری کمیز پاؤں سیدھی پا لے کی نماز ہی پڑھنی پڑھ لے پڑھنیبرجن کا مقصد بہت ہو گیا, ہو گیا پیغمبر سے نمونہ دکھا آیا ہے نماز کی تربیت دن آیا ہے سنو کما رائی تو میسنی یہ فرمایا کہ میں تو تھی نماز دس دیتی ہے ایکاٹاں پڑھنی جی ایک رکا ایک رکوع کرنا ہے دو سجدے کرنے جاؤ جس طرح مرضی جا کے پڑھی جاؤ یہ نہیں فرمایا بلکہ کی فرمایا کہ مینو دیکھو جس طرح میں نماز پڑھنا اس طرح پڑھے گا اللہ نے قبول کرنی جی ورنہ اللہ نے قبول نہیں جے جی کرنی سلو کمار امنی ہوسنلی نماز اس طرح پڑھا جائے جس طرح مینو پڑھ دینوں نمونا کہیں واسطے اللہ نے پارمبر جا کے, کے نمونا سامنے پیش کرو اہ لیے نماز ہی پڑھنی جس طرح مرضی پڑھ لیئے تو پھر اے بات اللہ پسند آئے گی اللہ کے ساتھ چھٹکارا ہو جائے گا اے بات کہیں یقینا نہیں اللہ نے فرمایا فإن فإن فرما اللہ نل محبت کرنا چاہتے ہو خاص ہو سی اللہ محبت ہو جائے اللہ بھی محبت ہو جائے تو طریقہ جی تبھی میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ میں بٹھا دیاں بیٹھ جاؤ جیت کھڑا رہن کا حکم دا اتنے کھڑے ہوئے زندگی نو میرے نمونے کے مطابق ٹھہرو اللہ پھر اللہ تر محبت شروع کر دے گا انسان ہون تو ہو ہو تو ان بنایا تو تو اس تا دی وجہ تلو کوئی لفزش اور خطا ہو گئی کوشش کر رہے ہو کہ میرے پیچھے پیچھے چلو میری اتنا کرو اگر کوئی غلطی ہو گئی یا ذنوبکم اللہ معاف دے گا کی کوشش کی تھی انسان ہے بشر ہے گیا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ نے فرما دو کہ جی اللہ کی اطاعت کرنا چاہتے ہو اللہ کے فرما بردار بننا چاہتے ہوتا کر لو تو انتبل لو جے اے تو مو اطاعت تو منہ موڑ لے جاؤ دس دو اللہ, اللہ ایسے کافران کبھی بھی محبت نہیں کرتا اللہ دی رسول دی اطاعت چڈ کے قابل ہو گیا بندہ آ گیا تو ان لو جی توسی منہ پھیر لو میری اطاعت تو روح گردانی کر لو <الْكافرين> اللہ ایسے بھی پسند نہیں تو سنت اج بھی ہیں قیامت تک رہنگ گر سنت کی محبت ہے سنت کی اہمیت ہے سنت نابستگی ہے اللہ سان بھی ملا لو لیکن حالانکہ واضح ارشادات موجود ہیں رسول مقبول صلی اللہ پر میری سنت نڈ کے میرے طریقے چڑھ کے کسی تے اللہ دی لانت ہو جاندی او ملعون ہے وہ خدا او دی خدا دی لانت ہے. دوسری حدیث پر من وکا بد جیڑا شخص کسی بدتی دی عزت کرتا ہے بدتی کون ہوں جنہیں سنت نو مٹا دیتا ہے وہی دی جگہ سے بدت رواج دے رہا ہے سنت نو چھڑ دیتا ہے نو اپنا رہا ہے من وقت شخصی دی عزت کرتا ہے علی حد اسلام اللہ کے نزدیک وہ اِن بری ہے کہ جہاں طاقت اسلام نو مٹان دی کوشش کر رہی ہیں نے یہ انہوں کا سپاہی بنیا ہوا ساتھ دے ہے بدتی کی عزت کرنے بتائی اللہ کی ہوگا اس واسطے یہ بڑا نازک مسئلہ ہے سانو ہر معاملے اندر پوری طرح تحقیق کر کے دیکھ کے چھانبین کر کے پھر لایا عمل اختیار کرنا چاہیے کہ اے کم اس طرح کرنا ہے کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا آپ کی دی پوری زندگی ایک کتاب طرح سامنے موجود ہے آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہے بہانا نہیں چل سکے گا کہ مینو تو پتا ہی نہیں میری بات ملی ہی نہیں لئی لوہا کنہا ریحا لوہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نو رات مسلے دی ضرورت پے پھر بھی مل سکتا ہے جنہیں ضرورت پھر بھی مل سکتا ہے سارے دین دیا راتا یہ زیادہ روشن ہے پھر اللہ کا یہ موجود ہے قرآن اندر جاہدو فینا سو اللہ فرما دینے جہاں سارے والے آنے محنت شروع کر دینا ابھی رستے وہوار کر دے کوئی رکاوٹ رستے اندر نہیں رہی آخر ادا وا انہیں پوچھا گیا کہ کیا पानी میت نسل دن है بےری کے پتے پانی اندر پاؤنا ضروری ہے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو کدی کسی صحابی نسل دینا ہوں کہ آپ یہ فرمایا کرتے سن کہ بےری کے پتے پانی اندر ابال کے پھر وہ غسل دکان صفائی اچھی ہو جانتی بیری دے پتیاں بےری ایسا لعاب نکلتا ہے کہ جہاں جسم بھی محل کو صفائی سفائی دور کرتا ہے نمبر دو فرمایا کہ بےری دے پتیاں کا پانی جیڑا ہے جہاں جسم نرم ہو جاتا ہے اور یہ تجربہ شدہ بات ہے کہ کسے فوت ہونے والے کا جسم کنہ بھی اکڑ دیا ہوری دے پتے پا کے پانی اندر ابال کے اگر او دنال جائے کوئی جسم بالکل نرم ہو جاتا ہے سنت ہے پتے استعمال کیتے گئے. غسل دیا اس بیری دے پتے استعمال کیے گئے سنت سمجھ کے یہاں استعمال کرنا چاہیے یقین دے دے اندر فائدہ ہے سانو او معلوم ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ کے رسول کی سنت اندر فائدہ ضرور ہے مسلمان وہ چھن اندر نقصان ہے وہ عمل کران اندر فائدہ ہے وہ بعض اوقات ساری سمجھ بعض اوقات نہیں آ بعض اوقات ایسا دو ملتی ہیں جنہیں اندر کوئی جز حرام استعمال کیتا گیا ہوں مثال کے طور پہ اتیا ہوا ہے شیر دی چربی یا کسی حرام جانور دی چربی درداں واسطے کسی ہوکلیف واسطے استعمال کرائی جاتی ہے دوائی اندر ملا کے کیا ایسی دوائی کا استعمال شری طور سے درست ہے یا نہیں علاج کرنا سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ تاقید فرمائی والا حرام چیز بل علاج نہ کرے جاندی. کیونکہ اللہ نے چیز وہ حرام کی تھی جدی اندر شپا ہے ہی نہیں جی لا اللہ, حرام اللہ نے کسے حرام چیز, چیز شفا نہیں ری کہ دیکھو جی اس اے چیز اے بیماری ٹھیک ہو گئی اے, اے تکلیف نرام آ گیا یہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے حرام چیز, چیز شفا رکھی نہیں اگر او دی اندر کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ انہوں حرام کردہ کیوں تو حرام چیز کسی علاج اندر کسی دوائی اندر ملی ہوئی ہوگی وہ مسلمان استعمال نہیں کرنی چاہیے رسول مقبول صلی اللہ علیہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا اندر جنیاں بیماریاں پیدا کیتیاں نے یہ اللہ نے ہی پیدا کیتی ہیں نا ساری جنیا بیماریاں دنیا اندر پیدا کیتیاں نے سوائے دو بیماریاں دے ہر بیماری کی دبا بھی, بھی نالی اتار دیتی اور پیدا فماری انہوں چکاری سے ہے گڑاپا یہ اپنے وقت آ جانا ہے ابھی منہ کالا کریے چیٹا کریے ان جانا ہے. دوسری بماری ہے موت نہ دولت نل مال نہ کسی کی غربت سے ترس کھاندہ موت کسی چڈی نہیں جدو اللہ انج دینا تو آ جا اما تک یو